پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرص کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ کافر لوگوں پر ہماری مدد کر